محترم انصار و مہاجرین اور مجاہدین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً جو فوج میدان جنگ میں خرگوش کی مانند درتی ہو شتر مرغ کی طرح اپنا سر چھپاتی ہو وہ عورتوں بچوں اور عام شہریوں ہی کو قتل کرنے کے قابل ہو سکتی ہے جس فوج کی تاریخ غداری چوری اور بزدلی سے عبارت ہو جو نوے ہزار کی تعداد میں ہونے کے باوجود سکھوں اور ہندوؤں کے سامنے جھک جائے اور چند سو مجاہدین کے خوف سے جس فوج کی ہوا نکلتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کمزوروں ہی پر ہاتھ اٹھائے گی آخر تنخواہ بھی تو حلال کرنی ہے نا میرے بھائیوں بہنوں ایک بے بس مرغی اپنے چوزوں کے لیے اور ایک کمزور کتیا اپنے پلوں کے لیے لڑتی ہے اپنا دفاع تو جانور بھی کرتے ہیں ہم تو انسان ہیں اپنا دفاع کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ دشمن ہمیں جانور جتنا بھی نہیں سمجھتے ورنہ کیا وجہ ہے کہ غلطی بھی خود کرے اور پھر ہم پر گولہ باری بھی کرے ہماری دکانوں کو مسمار کرے اور ہمارے گھروں کو, کو ویران کرے اور ہمارے قبائلی بھائیوں پر جرمانے نافذ کرے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے امریکی فوجیوں نے کندہار میں سولہ افغان شہریوں کو بلا وجہ شہید کر ڈالا تھا جن میں نو بچوں سمیت عورتیں بھی شامل تھیں ناپاک مرتد فوجی بھی اپنے آقاوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبائل میں بلکہ پورے پاکستان میں عام مسلمان شہریوں کو قتل کر رہی ہے امریکہ کی غلام ناپاک فوج کے ظلم کا سلسلہ جاری ہے کرفیو والے دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے عام مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کی تلاشی لینے سے لے کر کو ان کو قتل کرنے کے واقعات کی مسلسل پیش آ رہے ہیں اٹھارہ مارچ دو ہزار بارہ بروز اتوار کرفیو والے دن ان امریکی غلاموں نے ایک گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے دو عورتوں کو بلا کی وجہ کے شہید کر ڈالا مبارک ہیں وہ مجاہدین جنہوں نے غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں پر حملہ کیا دس بجے صبح دشمن کے کانوائی کو گھیرے میں لیا گیا ہے سادہ میں تقریر یہ جنگ جاری ہے جبکہ کہ اس وقت رات کے آٹھ بج چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدین کو جزائے خیر دے جنہوں نے اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ظالب خبیب شیطان کمینے ذلیل و عزیل اور دیوس فوجیوں کو خوب سبق دکھایا ان فوجیوں نے مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھا ہوا ہے اس لیے ان کا علاج انتہائی ضروری ہے ہم تمام مجاہدین اور انصار و مہاجرین کو مل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کے غلام ناپاک فوج کے راستوں کو بالکل بند کر دیا جائے اور اس بے نگ ناموس فوج کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ وہ مزید مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و نامو سے کھیلنے کی ضرورت نہ کرے کرفیو ظلم ہے کرفیو ظلم ہے آزادی ہم سب کا بنیادی حق ہے جب کہ یہ لوگ ہم سے ہمارا بنیادی انسانی حق بھی چھین رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کرفیو کو مکمل طور پر ختم کرانے کی کوشش کریں اس سے ہمارے کاروبار کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے بیماروں کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے اب جبکہ انہوں نے ہماری جانوں پر بھی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک خطرناک آزمائش ہے کہ کیا ہم اب بھی کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کا انتقام لیتے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں اٹھئے اور اللہ کے حکم جہاد کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اپنی جان مال اور گھر بار کی قربانی دیجئے اللہ کی جنتیں آپ کی منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استعید باللہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي اللہ اللَّهِ من مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بارے میں جال دن کا ولی وجالہ مل دن کا نقیرہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بخ مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائے کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا دوست بنا اور اپنی اور طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما بس اے مسلمانوں اللہ کے دین کی مدد کیجئے اور امریکہ کے ان غلام فوجیوں کے خلاف اسلحہ اٹھائیے اور انہیں قتل کر کے جنت کمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا کا کافر ان قاتل ہو کناری یعنی کافر اور اس کو قتل کرنے والا, والا کبھی بھی دوزخ میں میں جمع نہیں ہوں گے ان کفار کو فارمرتین کو زیادہ سے زیادہ قتل کر کے جنت میں اپنا پلاٹ پلاٹ کیجیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و عناصر ہو آمین ثم آمین زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے آج تک, آج تک کوئی سفر ٹوٹا نہیں پریاس سے اللہ تعالی ہمیں جہاد پاکستان دا دا دا میں اور جہاد افغانستان می میں برپور انداز دا میں کپار اور تدین ملی اردو اور ناپاک فوج کے خلاف زبردست انداز میں اطال کرنے کی توفیق پتا فرمائے اور شہادت کی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے آمین یامین وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته